زمینی آتی ہوں اور بہت ریڈی اے پی کا اپنا ایک ادارہ قائم کرتا ہوں پر جان نہیں آتا ہے دوستوں سے مل رہا ہوں اگر رات کے رنگوں کا پردہ ہے اور ہمارا پردہ نہیں ہے یہاں جو تھے وہ نظر کو fan bag pas kon si la کام ہو گ ہوتا ہے تو سے بات کر رہا تھا تو یہ رہا مجھ سے تو یہ ڈیلیشن اس کا درست طریقہ بار بار اس کے دور تک کو بند کر دیں یہ دونوں اور ہمارا دوسرے سے وہ جو ہمارا ریگلی ہے وہ سب کام ہیں وہ پورا کرتے ہیں سب ہے پر نہیں ہوتا ہے وجہ ہے علاوہ وقت میں مطلب جگہ جگہ زیادہ کلر اور تین شروع کر کے الگ رکھتے ہیں دوبارہ بلوچانا جیب سے سارے پن پر بھاؤ یا چھ پر جلد کی لگاؤ ہوگی اور جلد کر لے جلدی بجائے جائے جاتے ہیں اور جاتا ہے और उसे भी थोड़े रास्ते रहने के लिए थोड़े दिलों से जाने के लिए खून को दिल पर फैलाया गया मौलम गर्म हो गया आप ठंडा नहीं होगा आप यह दिल दिल में बाल करने के मन पर फिर उसी में आप बालने का खुद में दिल पर फैलेगा दिल को खड़ा करेगा दिल को उठना سمجھے ہوں گے جن لگے تو وہ جائیں گے خوب کا آمنا چلا جائے گا بہت زیادہ خوب کم آ رہا ہے الگ دقت نہیں پڑے گی بننے کی دور ہے اور ایسا ہوتا ہے سورکار ہم صرف آئے ہیں اور اچھا نہیں ہے بلکہ شاید آ رہے ہیں اللہ خبر قدر والے جان والے اللہ کی جان والا ہے جہاں کا حال تازی ہوتا ہے بتا وہ چاہیے جس میں آپاسی کا روپئے کا ہیں الگ الگ باتیں ہمارے ہندوستان خراب نہ پایا پانی کو بات ہو گئے یہ الگ طرح کے احتیاط ہیں فکر کرنا بڑا بہتر آپ جب آدمی کو لے کر بھاگ ملنے والا ہے اور اس کو دھیان میں رکھ کر اور ذکر کرتا ہے تو پریشان دور ہو جاتی ہے کا دور ہو ہے اور ہم لوگ کو دیں گے اگر میں سر کیا ہوگا یہ اسی لیے کام کرتے بیماری جو ہونا تھا اس کو نہیں کرتا تھا اب جاتی تصویر پر آگے اور رانی ہوتا تبھی کو کچھ نہیں کر میں اس میں رانی نہ ہوگا تو میں وہ لیکن منسٹر परेशानी उसका स्वागत अधिकार और अगर तक पर उदाजी हो गया तो ये नकद सुकून और निरगत सुकून है और जगह के लिए नकद जल्दी चाहिए वहां से पटलने के आधार पटलने के जरिए घर होता है प्रधानी करो जहां से आप लाए उसको दूर करो और अल्लाह की तरह आगे बढ़ जाकर माफी मांगो है हम उसको कराते हैं سب کر کے الگ لگاؤ اور ہمارے نارمل سے بات مانگو کے بعد مانگو کے بعد مانگو وہاں الگ آئی میرے گروہ میرے گرم لیتے ہیں آپ نے کرنا ہوتا نہیں کرنے کے بتائی کبروں کا جہاں جہاں نظر آ رہا ہے اللہ تمہیں بنی اور تمہارے تمہارے مدار میں تمہاری مدد منائی میں اور آج بنوا کے اندر اور بند ہوتے ہیں مشکلوں کا مشکلوں کا حل رکھنے میں بہت چند ہے باقی دیش میں گورنمنٹ سے اللہ کے حضور حاضر ہو بات ہے۔ یہ سعودی کے راستے پر نا اللہ کے بار میں بات کر رہے ہیں۔ را کے رائے بیرون کے راستے میں بات کر رہے ہیں۔ تکاؤ پر رضامند ہیں۔ یہ باتوں تکاؤ پر رضامند اور سفار حضرت نور دین میں فارسی اور پر کے مجرد اس تو بار تصاعد مت بدلتے ہیں پانچ مہینے سے یہی بات نہیں کیا نہیں ہوتا معاف اور بدلہ خدا کے جناب اللہ کے جناب اللہ علیہ وسلم خود یہ پہلے کام کی ہوئی اور اس لکھا کر بہت اہم میں چلاؤ جب بجائے ہو گئے اور زیادہ تر چالیس ہوگا جاننے کا है और हर संगी के साथ उठानी है या हर संगी के साथ उठानी है نظر ہے اللہ تعالی کا شادی کرواتا ہے اور شروع ہوا باہر ہوا بہت بڑا نام ہوئے اللہ کے بارے کو زندگی سے نکال دیا کتاؤ میں کو بتا کر دیا اور نئی بات ہوئی بالا ہوا ظہرہ کلی لوگوں کی برادری ہمارا سفر کا عنوان کار ہے محمد رحمت میں نہیں اور نہیں کے ذیادہ ہمارا کاروں کا خیالوں کلو کے جس کے اندر تو بہت سے کیا باتیں ہیں سنا کر بڑی ہے آخر جہاں کا بارے میں بارے بڑھنے کی چوکی اور بتایا بڑھ جائے اور لیکن جم جائے मुसीबत का एक सरकत फायदा हो सकता है कांग्रेस उनकी बदल हुआ इंसान को अपने हाथ में सुनाया हुआ था ताकि इन कॉमन की हो सकता है कि उस जिले में ये हो जाए اندر کی طرف سے آ جائے کو بتایا اور زمین کرو اور تم دیکھو ان کے گزرا کر دیا اور ہمارے ان پر جو آئے ان کو کر دیا اور ہمارے سب پر ہوا اور اس اور جتنا جان ہیں وہ سارے چلنے کے آج تک آج تک کے دوارے دو ہزار کرو پنکھی مکانا تو دیکھو پہلے لوگوں کا کیا ہمارے گا کیسے ہاتھ ہے کیسا نہیں اور اور جو بھی محرم سفر ہے ناکام ہوئے تمہارے لیے سب اور تمہارے لیے جا رہا تھا بنایا گئے ہاسپٹل یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ہاسپٹل کرنا زبان کی دماغ بکرا ہے اپنا اس کا زبان علاقے اور یہ الگ سے اور یہ کام دھیان بہت اچھی طرح کام کرتے ہیں دل میںکڑتا ہے مضبوط ہوتا ہے پورا ضلع سے الگ الگ ہر وقت ہے اللہ ہے اللہ ہے یہ جو رات کو ہے نا رات کو باہر چلا ہے اس سے باہر